مرشد کامل کے لیے چار شرائط سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ پتاوا افریقہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ مرشد کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک مرشد اتصال نمبر دو مرشد عیسال نمبر ایک مرشد اتصال یعنی جس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انسان کا سلسلہ حضور پر نور سیدمر سلیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک متصل ہو جائے اس کے لیے چار شرائط ہیں پہلی شرط مرشد کا سلسلہ اتسال صحیح یعنی درست واسطوں کے ساتھ تعلق حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہوں بیچ میں منقطع یعنی جدا نہ ہو اور منقطع کے ذریعے اتصال یعنی تعلق ناممکن ہے بعض لوگ بلا بیعت یعنی بغیر مرید ہوئے محض بزوں میں وراثت یعنی وارث ہونے کے گمان میں اپنے باپ دادا کے جادے پر بیٹھ جاتے ہیں یا بیعت کی تھی مگر خلافت نہ ملی تھی بلا عزم بغیر اجازت مرید کرنا شروع کر دیتے ہیں یا سلسلہ ہی وہ ہو کہ قطع کر دیا گیا اس میں فیض نہ رکھا گیا لوگ برائے حوث اس میں عزم و خلافت دیتے چلے آتے ہیں یا سلسلہ فی نفسی صحیح تھا مگر بیچ میں ایسا کوئی شخص واقع ہوا جو بجہ انتخائے بعض شرائط قابل بیعت نہ تھا اس سے جو شاخ چلی وہ بیچ میں منقطع یعنی جدا ہے ان تمام صورتوں میں اس بےعت سے ہرگز اتصال یعنی تعلق حاصل نہ ہوگا بیل سے دودھ یا بانج سے بچہ مانگنے کی مت جدا ہے دوسری شرط مرشد سننی صحیح العقیدہ ہو بد مذہب گمرہ کا سلسلہ شیطان تک پہنچے گا نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک آج کل بہت کھلے ہوئے بد دینوں بلکہ بے دینوں کے جو بیعت کے سرے سے منکر و دشمن اولیاء ہیں مکاری کے ساتھ پیری مریدی کا جال پھیلا رکھا ہے ہوشیار خبردار احتیاط احتیاط تیسری شرط مرشد عالم ہو یعنی کم از کم اتنا علم ضروری ہے کہ بلا کسی امداد کے اپنی ضروریات کے مسائل کتاب سے نکال سکے قطبینی یعنی مطالعہ کر کے اور افواہ یعنی لوگوں سے سن سن کر بھی عالم بن سکتا ہے مطلب یہ ہے کہ فارغ و تحصیل ہونے کی صنعت نہ شرد ہے نہ کافی بلکہ علم ہونا چاہیے علم فکر یعنی احکام شریعت اس کی اپنی ضرورت کے قابل کافی اور عقائد اہل سنت سے لازمی پورا واقف ہو کفر و اسلام گمراہی و ہدایت کے فرق کا خوب عارف یعنی جاننے والا ہو چوتھی شرط مرشد فاسق کے مول یعنی اعلانیہ گنا کرنے والا نہ ہو اس شرط پر حصول اتصال کا توقف نہیں یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم سے تعلق کا دار مدار اس شرط پر نہیں کہ فجور و فصق سے فسق یعنی منسوخ ہونے کا سبب نہیں مگر پیر کی تعظیم لازم ہے اور فاسب کے توہین واجب اور دونوں کا اجتماع باطل اسے امامت کے لیے آگے کرنے میں اس کی تعظیم ہے اور شریعت میں اس کی توہین واجب ہے